کچھ مبارک اشعار سنے امام عشق کو محمد حضرت کہیں تو میرے آقا کی عظمت کو اس سلسلے میں بیان کر رہے تھے ان اشعار کے اندر جو ہم نے سنے کہیں تو میرے آقا کی شان و عظمت کو بیان کیا کہیں نور کی خیرات کا تذکرہ کیا کہیں امام نور کی بات ہوئی اور آج اس قصیدہ نور کو مزید آگے بڑھاتے ہیں مزید کچھ اشعار سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں اعلی حضرت امام علی سنت اپنے شعر میں لکھتے ہیں یہاں بات ہوگی میرے آکا علی سرات والسلام کے مبارک پسینے کی پسینا مصطفیٰ کا تذکرہ ہے مگر کس خوبصورت انداز میں ہے؟ آل حضرت لکھتے ہیں آب زر بنتا ہے آرس پر پسینہ نور کا مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا آب مانے پانی زر مانے سونا آب زر یعنی سونے کا پانی آرس کے مانا ہے رخسار اچھا اعجاز یہ اعجاز کرشمے کے لیے کمال کے لیے معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے حضرت کیا کہنا چاہ رہے کہ میرے آقا کے جو رخسار مبارک ہے جب یہ پسینے کے خوشبودار قطرے جی ہاں میرے آکا کا پسینا خوشبودار بھی تو ہے نا خوشبودار قطرے جب چمکتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے سونے کا پانی چمک رہا ہے آب زر ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس جو موجز یعنی کمال جو رخسار ہے موجز نما رخسار جو ہیں اس پر خالص سونا چڑھا دیا گیا ہے اس اعجاز پر یعنی یہ ایک ایسا کمال رخسار ہے کہ اس پر سونا چڑھا دیا گیا ہے میرے آکا کے پسینے کے جو کترے ہیں وہ اس طرح چمکتے سونے کی طرح موتیوں کی طرح چمکتے ہیں یاد رہے میرے بچے اسلامی بھائیوں میرے آقا کا جو پسینہ ہے نا وہ مشک سے زیادہ مہکا کرتا تھا بہت سارے واقعات ہیں مگر اعلیٰ حضرت ہی اپنے ایک شیر میں نبی پاک علیم کی راہ گزر کا پتہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ امبر زمین ابیر ہوا مشک تر ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے یعنی میرے آکا جس گلی سے گزرتے تھے نا وہ گلی ایسی ہو جاتی جیسے مہکی مہکی انبر ہوا بن جاتی ابیر زمین بن جاتی غبار مشک بن جاتا صحابہ کرام صرف خوشبو سے جان لیا کرتے تھے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر عشق والی ناک ہو آج بھی اگر کوئی عاشق مدینے پہنچتا ہے وہ بالکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگہ کوئی اور ہے یہ ہوائیں کچھ اور ہیں لکھتے ہیں نا ارسا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سال سے پہلے اس مدینے کی گلیوں سے گزرے ہوں آج بھی خوشبو ہو تو جس وقت واقعی وہ پسینا نکلتا ہوگا تو واقعی مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا ذرا سنیے ذر بنتا ہے پر پسینا نور احجاز پر ہے نور کا چڑھتا ہے سونا نور کا پسینہ کازر بنتا آریس پر پسی نور کا مسحف جاز پر چڑھتا پر چڑھتا ہے سونا نور کا سبحان, اللہ، سبحان اللہ اب جو شعر ہے وہ شاید یوں کہا جائے کہ شاعری کی دنیا کا شاہکار اور اس, اس کلام میں یہ شاندار شعر ایک قرانی آیت کی طرف اشارہ اور یہ کلام رضا کا کمال ہے کہ کبھی کسی قرآن آیت کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں کبھی کسی حدیث کی طرف کبھی کسی قرآنی واقع کی طرف کبھی کسی ہسٹری آف اسلام یعنی اسلام کی تاریخ میں کوئی اہم واقعہ ہو آل حضرت اس طرح اشارہ کرتے ہیں اور کمال اشارہ کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں شما دل مشکات تن سینا زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اس سے پہلے کہ میں اس شعر کی کچھ شرح بیان کروں پہلے بھی ہم اپنے سلسلے کے شروع میں یہ جملہ تو آنیر کرتے ہیں میں دوبارہ ارض کر دیتا ہوں سچی بات یہ ہماری اوقات نہیں اور ہمارا وہ فہم بھی نہیں کہ ہم حضرت کی شاعری کا مطلب صحیح معنوں میں بیان کر سکیں اس کے اعلیٰ حضرت کا بافی زمیر کیا تھا ہم نہیں جانتے بس علم سنت کی کچھ کتابوں کو پڑھ کر مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں آپ بھی دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے تو اس شعر کی شرح بیان کرنے سے پہلے ایک قرآن پاک کی شاندار آیت قرآن پاک کی ہر ہر آیت بڑی نرالی بڑی پیاری مگر یقین جانے اس آیت میں جو ترتیب جو سما اور اللہ کے نور کا جو ذکر ہے سورہ نور کے اندر ذرا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں پھر اس شعر کو سنیں گے تو لطف بھی دوالا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور اللہ اور مثل نوری ہی کمسکاتی مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية لا ل شتی ت ی الم تم سس نور نور یہ دل لوری من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیا قرآن پاک سبحان اللہ اور اس آیت کی تو جتنی تعریف کی جائے جتنی بار پڑھا جائے یقین کریں کیا ترجمہ ذرا سنیے اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مسلو نور ہی کمسکا تن فی اور اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کے اس میں چراغ ہے المس باہ زا وہ چراغ ایک فانوس میں ہے اس کا معنی کیا ہوا اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے وہ شدرہ مبارک کون سا ہے زیتون جو نہ پورب یعنی مشرق کا نہ پچھم یعنی مغرب کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور ان نور نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے یعنی اللہ نے اپنے نور کی مثال کو کس طرح ہمیں بیان کیا اس کی تفسیر میں سبحان اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس آیت کے معنی بیان کرو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ کی مثال بیان فرمائی روشن دان یعنی تاق تو حضور کا سینا شریف ہے فانوس قلب مبارک ہے اور چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے اور اس نور محمدی کی روشنی جو ہے اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا اظہار یعنی اعلان بھی نہ فرمائیں بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارک ہے اور فانوس کلب اتہر اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے اب ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سنا آیت بھی سنی صاحب کرام نے اس آیت کی تفصیل کیا بیان کی وہ بھی سنی اب آئیے میرے امام امام عشق المحبت اعلی حضرت گویا اس آیت کی شرح کیسے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں اعلی حضرت کہتے ہیں شم دل مشکات تن سینا زجاجہ نور کا قرآن کے وہ الفاظ کہ اللہ کا نور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں کیسے ملا میں تھوڑا سا اس کو اور اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ اپ کو اور سمجھنا آسان ہو جائے میرے نیچے اسلامی بھائیوں اعلی حضرت کیا لکھتے شمّا کہتے ہیں کو مشکات کہتے چراغ رکھنے کی جگہ یا فانوس کو تن کہتے ہیں جسم کو زیادہ شیشے کی چمنی جس کو فانوس کو کور اپ کیا جاتا ہے اب آگے کیا لکھتے ہیں شک شکل جو ہے وہ تصویر یعنی جو چہرہ ہوتا ہے اچھا سورہ نور یہ قرآن پاک کے اٹھارہویں پارے میں جس سوریہ کی سورہ نور کی میں نے آیت ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ سنا تو اب ذرا غور سے کیجئے سورہ نور کی بات بھی کر لی شما کی بات بھی کی مشکات کی بات بھی کی زجاجہ کی بھی بات کی سارے قرآن الفاظ ہیں ٹھیک ہے اور نور کی بات بھی کی اس کی تفسیر کس طرح علامہ حضرت نے ایک شعر میں سموئی کہ شمع سے مراد اس ایت میں لفظ نور ہے اور اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ کا دل مبارک مراد ہے مشکات سے مراد پیارے آقا کا جسم ہے معطر ہے جس میں یہ دل رکھا ہوا ہے شمع رکھی ہوئی ہے مشکات تاک کے اندر اور جو سینہ ہے وہ شیشے کی نورانی چمنی زجاجہ ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا سراپا بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے سورہ نور نازل فرمائی ہے اللہ اکبر امام عشق محبت علامہ حضرت کی شاعری کیا شان ہے اب ذرا اس قرآن آیت کو مدے نظر رکھیے اور پھر اس شیر کو سنیے شما دل مشکل نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا شم سل مشکاجا نور کا سینا سوجا کا ایک اور خوبصورت شعر سنیے میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا ذرا ان کے اس کے ذرا مشکل الفاظ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں اب یہاں کیا مراد ہے آلہ حضرت کی میل جن جسم کا جو میل کو چیل ہوتا ہے ستھرا یعنی صاف پتلا یہاں پتلے سے مراد پہ کر نبی پاک علیہ السلام کا جسم اکدس یہاں مراد ہے کورا یعنی نیا سادہ اور کرتا جو قمیض ہم کرتا وغیرہ پہنتے ہیں اب ذرا ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف ایک بڑے خوبصورت واقع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ اسرات نے ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے گھر تشریف لائے میرے آکا نے ان کے دسترخوان پر کھانا تنابل فرمایا اور اپنے ہاتھ مبارک ایک کپڑے سے یا اس دسترخوان سے میرے آکا علیہ اثرات نے اپنے ہاتھ مبارک کو گویا ٹچ کیا تھا اس دسترخوان کو یا اس رومال کو یہ سعادت بخش تھی کہ نبی پاک اپنے ہاتھ اسے مس کر دیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ انداز تھا کہ جب ان کا یہ رومال یہ دستر خان جو ہے وہ میل سے کسی طرح آلودہ ہو جاتا تو اپ اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ اسے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ سبحان آگ اس میل کو تو جلا دیتی تھی مگر اس کپڑے پر آنچ نہیں آتی تھی۔ اور فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ لگا ہے تو اس ہاتھ کی برکت سے جو ہے وہ آگ اس کو نہیں جلاتی تو جس نبی پاک کے جسم اقدس سے کوئی لباس کوئی کپڑا لگ جائے اسے آگ نہ جلائے تو میرے آکا کی صفائی کا نبی پاک کی اقدس کی مہک کا میرے آقا کے جس کو کہنا اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے جو ہم سمجھ پائے ہیں یا کتابوں میں لکھا کہ یا رسول اللہ آپ کا جسم مقدس میں کچھ کتنا صاف اور شفاف ہے حالانکہ آپ ہمیشہ سادہ سی کمیز جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ کا جسم اقدس کتنا صاف ستھرا اور آپ کا لباس کتنا مہکا مہکا ایک اس کی بہت خوبصورت شرح اور کتابوں میں لکھی کہ آج تک ہے گلے میں آج تک اس سے کیا مراد ہے تو علماء لکھتے سبحان اللہ یہاں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء ایک اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک کو تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کچھ نقصان پہنچائیں اللہ کے نبی حیات ہیں اور وہ اپنی قبر میں رسک دیے جاتے ہیں سبحان علیہ حدیث کی طرف گویا اشارہ ہے کہ آج سدیاں گزرنے کے بعد بھی میرے آکاری کے لباس کو مٹی جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکی ہے آج بھی آپ کا لباس مبارک آپ کا کفن مبارک جو ہے اس طرح نیا اور میل سے صاف ہے جس طرح بوقت دفن جو ہے صاف و شفاف تھا رے میرے آقا کے جس میں اقدس کی کیا شان ہے ان کی نظر پڑ جائے تو آج لوگوں کے دل جو ہے وہ صاف ہو جایا کرتے ہیں آلہ حضرت ایک اور شعر میں یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نبی پاک کے کرتے کی تعریف کرنی تھی آلہ حضرت کیا خوبصورت انداز لے کر آتے ہیں کیا لکھتے ہیں میل سے کس درجے ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو ہی کرتا نور کا میل نور. سے کس جے ستھرا مل مل ہے وہ پتلا گلے میں آج تک کو ایک اور شیر میں امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں تُو ہے سایہ نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا کمال لفظ ہے سایہ کتنی بار استعمال کیا میرے بیچے سلائیں بھائیو تین بار ایک ہی بسرے کے اندر سائے کا نہ سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا یہ آلہ حضرت کا کمال ہے عبدالر شیر کو سمجھئے تُو ہے سایہ نور کا آلہ حضرت کی پتان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور خدا کا عکس ہیں آپ اللہ کے نور کا سایہ ہے اور سایہ اور فیض ایسا ہے کہ آپ کے نورانی جسم کا عزو یعنی عزف کا مطلب ہوتا ہے پارٹ آف دا باڈی کوئی حصہ جسم کا ہر ہر عزو جو ہے گویا آپ کا نور کا ہے اور آقا آپ چونکہ نور خدا کا سایہ ہے تو سائے کا تو سایہ نہیں ہوتا آپ نے دیکھ کبھی دیکھا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کی کسی چیز کا سایہ ہو پھر اس کا بھی سایہ ہو نہ سائے کا سایہ ہوتا ہے اور نہ نور کا سایہ ہوتا ہے تو پیارے آکا سایہ بھی ہیں۔ مگر وہ نور خدا کا سایہ ہے اکثر نور خدا ہے اور چونکہ خود نور ہے اس لیے آپ کا بھی سایہ نہیں ہے ذرا سمجھیے اور آلہ حضرت کی بھی شاعری کی شان سمجھیے اور میرے آقا کے نور کا بھی تصور جمائیے کیا لکھتے ہیں تو ہے سایہ نور کا ہر روز ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا تو سایہ, تو سایہ, سایہ نور سایا نور کا حضرت ایک شعر میں کیا خوب لکھتے ہیں وصف رخ میں گاتی ہیں حورے ترانا نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حورے ترانا نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا کچھ مشکل الفاظ ہیں چونکہ پرانی اردو ہے لیکن ذرا سمجھیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا وصف رخ اس کے معنی کیا بنا وصف رخ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کے چہرے کی تاریف کسی کے رخ کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں وسف بین کی جمع ہے اور بین ایک ساز ہے سپیرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سانپ کے لیے بین بجاتے ہیں اچھا لہرا اس سے کیا مراد ہے نغمہ لے یا سر اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اعلیٰ امام سنت کیا لکھتے ہیں یعنی یہاں ہورے جو ہیں نبی پاک علیہ اسرات والسلام کی شان کو جو بیان کر رہی ہیں جنت میں جو ترانے گویا گنگنائے جا رہے ہیں وہ پیارے آکا کی شان ہے نبی پاک کے گویا مدحا سرائی کی جا رہی ہے اس کا تصور جماعت ہے لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی تعریف میں جنت کی ہورے جو ہیں وہ نور کا ترانہ گا رہی ہیں اور وہاں جو ہے وہ قدرتی بینوں یعنی نور کے سروں سے وہاں میوزک تو نہیں ہوگا نا لیکن نور کے سروں سے قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے نغمہ نور کا اس سے مرادی کے اللہ نور کے سروں سے کیا خوب نورانی نغموں کی لہریں اٹھ رہی ہیں یا رسول اللہ جنت میں بھی گویا آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کی مدھا سرائی وہ ہورے کر رہی ہیں اور سچی بات یہ ہے ہورے آپ کی ناتے گنگنا کر اپنا نصیبی جگہ رہی ہیں کیا خوبصورت بات اللہ لکھتے ہیں میں گاتی ہیں ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور وصف رخ میں گاتی ہیں قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہران کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرانور کا سبحان اللہ،, سبحان اللہ اب جو شعر ہے وہ بڑا زو مانے ہے بڑی زبردست بات کی طرف اشارہ ہے آلہ لکھتے ہیں، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کا اللہ، ناری اللہ کس کو کہتے ہیں جہنمی آگ والے دو زخی جس کو کہتے ہیں اچھا دور یعنی ان کا زمانہ تھا کلیجہ جگر کو کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں دل اور سینے کو بھی کلیجہ ج... کہا جاتا ہے شاعری میں بھی اس شیر کا معنی کیا بنتا ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا یعنی بڑے ظلم و ستم کا دور تھا اور ان کو دیکھ کر نبی پاک علیہ اسرات والسلام جو ہے یقیناً وہ پریشانی کا باعث تھا وہ سارا معاملہ تو پیارے آقا علیہ اسرات والسلام نے جب اپنے نور کی کرنے بکھیری تو میرے پیچھے کفر کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور نور کا جگر ٹھنڈا ہو گیا اس کی ایک شرعہ تو یہ ہے کیونکہ قیامت تک نور کا غلبہ رہے گا اور دو کچھ دو اشاق دو نے اس کی شرعہ یہ بھی کی کہ جب یہ کفار کا بڑا زبردست زور تھا بڑا ظلم و ستم تھا تو میرے آقا علی و السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرما حدیث کا مضمون کچھ اس طرح ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا آپ میں مسلمان بنے اور آپ کے ایمان لانے سے میرے آقا کو بڑی خوشی ہوئی اسلام کو تقویت بھی ملی اللہ غنی اس شیر کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ ناریوں کا دور تھا ہر طرف ظلم و ستم کی آندھی چل رہی تھی میرے آقا گویا ایک پریشانی میں مبتلا تھے مگر اے عمر جب آپ ایمان لائے میرے آقا نے آپ کو دیکھا تو نبی پاک کا جو دل ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا جگر ٹھنڈا ہو گیا آپ کے ایمان لانے سے پیارے آکا کو خوشی نصیب ہوئی بہرحال نبی پاک کی کیا شان میرے آکا کی صحابہ کی کیا شان اب شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا ناریوں دور جل رہا تھا نور کا دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے باوری باوری کا باوری باوری. اب نبی یہ علیہ اسرات والسلام کے دربار کی پھر یوں سمجھیے تصور میں آلہ حضرت گم ہو کر کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ آقا آپ کا درد تو وہ ہے جس سے ہر کسی کو خیرات ملتی ہے جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اب اس میں دو بار لفظ توڑا آیا ہے مگر ان دونوں توڑا کا جو لفظ ہے یہاں بیان کیے ہے اور یہی کلام حضرت کی شان ہے یہاں جو پہلا مصرا ہے گدا کہتے ہیں بھاری کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پر گدا گروں کی بھیک ہے ہاں؟ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے سبحان اللہ تو نبی پاک کے در پر ساری گدا آ رہے ہیں بھیکاری آ رہے جو گدا دیکھو لیے جو آتا ہے اسے توڑا نور کا یہاں توڑے سے مراد پھیلا جھولی بھر دی جاتی ہے کچھ حصہ دے دیا سب کو توڑا نور کا یعنی حصہ نور کا مل رہا ہے آقا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا جو دوسرا توڑا ہے یہ مراد کمی کی ہے کہ آپ کی سرکار سے کون سی کمی ہو جانی ہے اللہ نے اتنے خزانے آپ کو دیے ہیں ایک اور جگہ خوبصورت بات دیکھتے ہیں نا کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس میں ہے یعنی نبی پاک کے خزانوں میں کبھی نہیں ہے پھر گھبراہٹ کیسی ہے ایک اور جگہ لکھتے نا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا مانگتے قطرہ ہیں اور آقا کیا دیتے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں تو نور کی سرکار یعنی یہ وہ سرکار ہے کہ جہاں سے جس کو ملتا ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا یہ ایک شان ہے یہ انداز ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھکاری جب کسی بادشاہ کے در پر جاتا ہے یا کسی کے دروازے پر جاتا ہے کیا تو آپ کو اللہ نے بڑھا دیا ہے آپ تو سب کو بھی دیتے ہیں آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا مجھے عطا کر دیں ایک بھکاری کا سا انداز ہے دربار رسالت میں آ وہ ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا کہاں نہیں ہے مگر سب کچھ کہہ دیا ہے کہ سب کو مل رہا ہے مجھ پر بھی نگاہ کرم فرمائیے تصور میں دربارے جانا سے بیکاری کی صورت بن کر اگر سنے تو گا جو اللہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا تو سر کار ہے ایک طرف تو اپنی جھولی بھرنے کی التجا ہے اور اب آلہ حضرت جو ہے نا وہ سبھی کو در دکھاتے ہیں ابھی یہ پا کر اسراتو اسلام پہ سارے پہنچ جاؤ اور اپنا اپنا حصہ لے لو اب امام اہل سنت نے کمال کیا دیکھیں چاند جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے مگر جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے جس کو ماہ نوب بھی کہتے ہیں انگریزی میں جس کو کریسنٹ کہتے ہیں ہلال جس کو کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے اپ نے دیکھا ہوگا لیکن اعلی حضرت نے جب اس چاند کو گویا دیکھا تو لوگ تو اس چاند کی خوبصورتی میں کھو خو جاتے ہیں اب اعلی حضرت نے اس ہلال کو ایک کشکول کی مانند سمجھا اور کہا اے مہینے اے چاند پہلے دن کا چاند ہے اب پورے مہینے کی خیرات بھی تو لینی ہے نا مہینہ پورا چلانا ہے گھر چلانے کے لیے بندہ پہلے دن کوشش کرتا ہے مہینے کے تو تخیل رضا دیکھے کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا سبحان اللہ کاسا کہتے ہیں کشکول کو گدائی جو گداگر ہوتے ہیں وہ ایک پیالہ لے کر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تو پیالہ ہوتا تھا ایک کشکول جیسے کہتے ہیں اسے کاسا کہتے ہیں آلاتے اس ماہ نو کو تشمیدی دی کاسا سے کہ اے پہلے دن کے چاند جلدی کر لا جلد جلدی کر اور پیارے آکا کے دربار میں حاضر ہو جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا تاکہ پورا مہینہ نور تجھے ملتا رہے اور دیکھے ہر دن چاند پھر بڑھتا ہے پہلے دن تھوڑا ہوتا ہے پھر اس کا نور گویا بڑھتا چلا جاتا ہے بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹتا ہے مہینہ میں ہر سرکار سے لا جلد کا سان کا بھی کلے سرکار سے لا پیچھے اسلامی بھائیوں قصیدہ نور جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نور کی برسات بھی جاری ہے کیا بات ہے میرے امام کی امام اہل سنت کی انشاءاللہ بہت سارے اشعار باقی ہیں اگلے سلسلے میں قصیدہ نور کے مزید اشعار بھی سنیں گے اس کی شرح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی تربت اعلی حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلی حضرت کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم